بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فیلو لرنرز آج ہم لیکچر نمبر سیونٹین کنزیومر بینکنگ کا شروع کریں گے اینڈ بفور وی ڈو دیٹ لیٹس ایور ہی کیپ آف دا پریویس لیکچر لیکچر نمبر سکسٹین جیسا کہ آپ کے علم میں ہے ہم اس لیکچر میں ریلیشن شپ اپروچ کی بات کر رہے تھے اور یہ ریلیشن شپ اپروچ کس کانٹیکسٹ میں ہے وہ گروتھ کا کانسیپٹ ہے فار اینی بزنس اینٹرٹی دیٹ میٹر وی آر ڈسکسنگ دا کنزیومر بینکنگ جیسے کہ آپ نے مختلف کورسز میں پڑھا ہوگا کہ any business entity اس کی گروتھ از آلویز دا کی سوال یہ صرف گروتھ کا یا اس میں پروفٹ کا کانسیپٹ شیئر کے حوالے سے نہیں ہے بلکہ جو سارے اسٹیک ہولڈرز ہیں جس میں شیئر ہولڈرس کے علاوہ کسٹمرز بھی آتے ہیں امپلائیز بھی آتے ہیں ریگولیٹرز بھی, بھی آتے ہیں تو ایک اینی بزنس اینٹیٹی وائبل بزنس اینٹیٹی to be a part productive part of the economy it is necessary کہ وہ بزنس گرو کرے healthy growth ہونی چاہیے اور اس میں زیادہ سارے اسٹیک ہولڈر اس سے بینیفٹ لے سکیں اور الٹیمیٹلی اس کا کانٹریبیوشن جی ڈی پی کے ساتھ بھی ہوتا ہے آپ لوگوں کے علم میں ہے تو جب ہم نے گروتھ کی بات کی اور خاص طور پر کنزیومر بینکنگ کی گروتھ کی بات کی تو اس کا یہ ہم نے اسٹارٹ کیا تھا گروتھ کس طرح ہوتی ہے پروفٹ باٹم لائن کی یا مارکٹ شیئر کے حوالے سے یا پھر یہ ہے کہ ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ اس میں جیسے کنزیومر بینکنگ ہے یا بینکنگ ان جرنل ہے ایسٹس انڈر مینجمنٹ اس ایریا میں گروتھ ہے یہاں جو ہم نے فوکس کیا تھا وہ ریونیو گروتھ کی بات کی تھی اور اس لیے کہ اس سے پہلے جیسے آپ کو بتایا گیا کہ جو گروتھ ہوئی تھی پروفٹ میں وہ اوور دا لاسٹ مینی وہ یہ تھی کہ کاسٹ کٹنگ کر کے کاسٹ کو کنٹین کر کے گروتھ اچیو کی گئی تھی پروفٹیبلٹی کی اور باٹم لائن کی اور ظاہر ہے جیسے آپ سب جانتے ہیں اکاؤنٹنگ اور فائنانس کا پرنسپل ہے کہ جب آپ کا کیپٹل بلڈ اپ ہوتا ہے آرگینک گروتھ سے انٹرن جنریشن سے تو وہ فنڈ جو جنریٹ ہوتے ہیں وہ سسٹینیبل ہوتے ہیں آپ مارکیٹ کے اوپر ڈپینڈ کرتے کرتے اور ہیلدی گروتھ انٹرنل جنریشن سے جو اچیو ہوتی ہے وہ لانگ ٹرم ہوتی ہے سسٹینیبل ہوتی ہے تو جب ہم نے ریونیو گروتھ کی بات کی تو اس میں آپشنس تھے کہ آپ نئے کسٹمرز کو اکوائر کر کے گروتھ حاصل کریں یا ایگزٹنگ کسٹمرز سے حاصل کریں تو اس میں یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ ہم نے فی فوکس کرنا ہے اپنے انٹرنل کسٹمرز کو ایگزٹنگ کسٹمرز کو تو ایگزٹنگ کسٹمرس کو جب بات کی جاتی ہے تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ آپ نے ریونیو کس طرح بڑھانی کیا آپ پرائسز کو بڑھا کے کریں گے یا موجودہ کسٹمر کو مزید پروڈکٹس اینڈ سروسز آفر کر کے یہ ایک بہت اہم نقطہ جو ہم کئی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ پرائیس کو بڑھانا پرائس کو وہ کرنا اس کی بھی ایک لمٹس ہوتی ہیں اس کو آپ ایٹ دی اینڈ اف دی ڈے ریلیشن شپ میں پرائیس کی جو موومنٹ ہے پرائیس کا وہ جو ایڈجسٹمنٹ ہے ظاہر ہے کسٹمر کے حوالے سے اتنی کافی سینسٹیو ہوتی ہے تو اس کے اندر زیادہ آپشن نہیں ہوتا تو جو بات سامنے آئی وہ یہ تھی کہ جی شیئر آف دا ورلٹ کا جو کانسیپٹ ہے کہ جو موجودہ کسٹمرز ہیں اس کو ہم انالائز کریں ان کو ہم اسٹڈی کریں اور ان کو دیکھیں کہ ہم ان سے کتنا زیادہ مزید ایڈیشنل ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں تو یہاں جب چیز جو کانسیپٹ سامنے آیا وہ ریلیشن کا سامنے آیا اور اس حوالے سے ایک لیڈنگ انٹرنیشنل کنسلٹنگ فرم نے ایک سروے کیا انہوں نے بائیس بینکس یورپین اور نارتھ امریکن اور پانچ جو تھے چائنیز بینک ان کا سروے کیا ان سے بڑی ایکسٹینسو انہوں نے ایک طرح سے انٹرویوز کیازیکٹوز کے ساتھ اور اس کے بعد جو انہوں نے اس ریلیشن شپ اپروچ کا ایک سٹرکچر ڈیولپ کیا انہوں نے کہا کہ جی ایک جو آپ کو پچھلے لیکچر میں ہم نے آپ کے ساتھ ایک سلائڈ شیئر کیا تھا جس میں چار ایک طرح سے کواڈرنٹ تھے جس میں جو سب سے اہم کوڈرنٹ تھا وہ ان گولڈ کے حوالے سے تھا انٹیپ گولڈ وہ تھا کہ اس سیگمنٹ میں جو کسٹمرز سال کرتے ہیں وہ ظاہر ہے ہائی ویلیو کسٹمرز ہیں لیکن بینک ان کو جو رینج آف پروڈکٹ اینڈ سروسز ہے وہ آفر نہیں کر پا رہا اور ان کا جو شیئر آف دا والٹ ہے وہ آپٹمائز نہیں ہو رہا اس حوالے سے جب یہ دیکھا گیا تو یہ بھی چیز سامنے آئی ان کسٹمرس کو اگر آپ ایک اسٹرکچر بیسس پہ جو کہ ریلیشن اپروچ میں ہم آگے ڈسکس کریں گے اگر آپ ان کو اپروچ نہیں کریں گے ان کو کانٹیکٹ نہیں کریں گے ان کے ساتھ ان اے وے کمیونیکیٹ نہیں کریں گے تو یہ کسٹمر گریجولی ڈسلیوژن ہونا شروع ہو جاتے ہیں وہ یا تو سوچ اوور کر جاتے ہیں وہ دوسرے آپ کے کمپیٹیٹرس کو چلے جاتے ہیں یا وہ پھر ان اے وے انڈفرینٹ ہو جاتے ہیں اور اس کا ظاہر ہے نقصان بینک کو ہوتا ہے کہ جی ان کا جو پوٹینشیل ہے جو ان کے پاس جو ریسورسز ہیں یا ان کی جو نیڈس ہیں جو ان کی جو ریکوائرمنٹس ہیں آپ ان کو میٹ نہیں کر پا رہے تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے فوکس ان بینکوں کے اسٹڈی میں سروے میں یہ آیا کہ جی اس کو کس طرح اپروچ کرنا ہے اسی اسٹڈی اور سروے میں ظاہر ہے انہوں نے مختلف اسٹیجز ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے پانچ اسٹیجز تھے کہ اس میں میجورٹی بینکس جو تھے جو صرف یہ کہہ رہے تھے کہ ہاں جی اسٹرکچرل ریریلیشنشپ اپروچ ہونی چاہیے لیکن وہ اس کو صرف اس حد تک کر رہے تھے کہ وہ اس کو لپ سرویس دے رہے تھے اس کو ایکچولی انہوں نے ان لیٹر اینڈ اسپرٹ امپلیمنٹ نہیں کیا تھا ساتھ ساتھ صرف دو بینک ایسے تھے جو اس, uh, اس میں فال کر رہے تھے جو اس کے مختلف کمپوننٹس کو ایک طرح سے امپلیمنٹ کر رہے تھے لیکن انہوں نے بھی صرف لائبلٹی سائٹ پہ جو سیونگ اور انویسٹمنٹ پروڈکٹس ہیں اس کو زور دیا تھا انہوں نے ایسٹ سائٹ کو نہیں دیا تھا تو اس سروے کے بعد یہ چیز سامنے آئی اور پھر انہوں نے ظاہر ہے اس اسٹڈی میں اس چیز کو ایمفسائز کیا کہ ایکچولی جو رلیشن شپ اپروچ ہے وہ ہے کیا اور اس کی جو کمپلیٹ امپلیمنٹیشن ہے وہ کس حوالے سے ہوگی تو اس میں پھر چھ کمپونیٹ آئیڈنٹیفائی کیے گئے ان چھ کمپونیٹس کا یہ جو جیسے آپ کے سامنے اسکرین پہ ہے ہم نے چار آپ کے ساتھ پریویس لیکچر میں ڈسکس کیے تھے اور آج ان ہم پانچواں اور چھٹا آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے ان چار میں بھی جیسے آپ دیکھیں گے جو پہلا کمپونیٹ تھا کمپونیٹ آ ایک چیز جو اس میں امپورٹنٹ ہے انڈرسٹینڈ کرنے کی دے آر آل انٹرلنکڈ دے آر آل امپورٹنٹ یو کانٹ ڈو ود فیو اینڈ جسٹ اگنور ادرس دس از گوئنگ ٹو بی اے سارٹ یہ چیز اہم ہے اور اس حوالے سے یہ ایک کافی کمپریہنسو ریلیشن شپ اپروچ ہے اس کا آپ یہ کہہ لیں کہ جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ پہلا جو اس کا کمپوننٹ ہے وہ کسٹمر کے پوٹینشل کو ڈٹرمنٹ کرنا آئیڈینٹیفائی کرنا اس کو پن پوائنٹ کرنا اور اسی حساب سے سیگمنٹیشن کرنا دس از ویری امپورٹنٹ اور ویسے بھی آپ ہم شروع سے امفسائز کر رہے ہیں اور آپ نے دوسرے کورسز میں بھی پڑھا ہوگا کسٹمر سیگمنٹیشن از اے ویری کیم تھنگ جب تک آپ کسٹمر کی اپروپریٹ آپ اس کو ایکوریٹ اگر اگر آپ کہہ لیں کہ سیگمنٹیشن نہیں کریں گے تو اس میں چانسیز ہیں کہ جو آپ کے پروڈکٹس اینڈ سروسز کی جو فل بینیفٹس ہیں جو ان کا فل آپ کہہ لیں کہ جو بینک کو ملنا چاہیے کسٹمر کے تھرو وہ اچیو نہیں ہوگا تو پہلا تھا کمپونینٹ کسٹمر پوٹینشیل اور سیگمنٹیشن کا اور اسی کے اندر ہم نے آپ کے ساتھ ٹریگر پوائنٹس بھی ڈسکس کیے جو کہ خاص طور پہ ایک بینکنگ بزنس میں جو کہ ایکسپیرئنس کا ایلیمنٹ ہے جس میں دیر آر ویریس ٹریگر پوائنٹس ان دا ریلیشن شپ وچ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ڈیٹرمنس دی پازیٹو اور نیگیٹو ایکسپیرئنس آف اے بینک تو ایک بینک کے لیے ان ٹریگر پوائنٹس کا انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے اور اس سارے ریلیشن شپ اپروچ میں جو ایک چیز کامن تھی جو کہ ہم نے آپ کو بتایا ہے وہ ایک ایڈوائزر کا رول ہے ایڈوائزر تھرو آؤٹ اس ریلیشن شپ اپروچ میں اور ریلیشن شپ کا کانسیپٹ ظاہر ہے ایک جو عام کانسیپٹ ہے وہ ٹو وے ریلیشن شپ ہے کہ دو انڈیویجولس کے درمیان ایک ریلیشن شپ ڈیولپ ہو رہی ہے تو اس میں کلائنٹ اور ایڈوائزر کا جو ریلیشن شپ کا کانسیپٹ تھا وہ ہائی لائٹ کیا گیا اس میں ٹریگر پوائنٹس کے حوالے سے ہم نے آپ کو کہا کہ ایڈوائزر کی جو رسپانسبلٹیز ہیں جو اس کا رول ہے وہ یہ ہے کہ وہ ان ٹریگر پوائنٹس کو جو الٹیمیٹلی ایک ایکسپیرینس کو کسٹمر کے ڈٹرمن کرتے ہیں اور اس کی پازیٹیونیس یا نگیٹوٹی کو ڈٹرمن کرتے ہیں ان کا جاننا ضروری ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ٹرسٹ کی بات کی کہ جو کلائنٹ کا جو اور ایڈوائزر کے درمیان ایک ٹرسٹ ہونا چاہیے اور یہ ٹرسٹ جو انیشیٹ ہوگا ہم نے آپ کو پہلے بھی ایک لیکچر بتایا تھا وہ ایڈوائزر کی طرف سے ہوگا ایڈوائزر جو ہے وہ بینک کو ریپرزینٹ کر رہا ہے اور اس کے اور کسٹمر کے درمیان جو ٹرسٹ ہے اگر اس نے ٹرسٹ کی ایکٹیبیوٹس کو فالو کیا ہے تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو کسٹمر ہوگا اس کو یہ کانفیڈینس ہوگا اپنے بینکر پہ اس ایڈوائزر کی اچھی اپروچ کی وجہ سے وہ اس پہ ٹرسٹ کرے گا اور ظاہر ہے فائنانس بزنس میں ٹرسٹ اور زیادہ اہم ہو جاتا ہے اور جب یہ ٹرسٹ لیول بڑھے گا تو ریلیشن شپ ہوگی ڈیولپ ہوگی اور بینک کے لیے اپورچونیٹیز ہوں گی وہ جو ہم نے ان گولڈ کی بات کی تھی کہ اس گون سیگمنٹ آف کسٹمرس میں اگر ٹرسٹ لیول جنرلی ہائی ہے اور ہائیٹنڈ ہے تو اس میں بینک کو ایک طرح سے جو پوٹینشیل ہے کرنے کا زیادہ ہو جائے گا اس کے ساتھ اسی کمپوننٹ میں ڈائلاگ کی بات ہوئی تھی ڈائلاگ کا کانسیپٹ یہی ہے کہ اور ایڈوائزر کے درمیان آن این گوئنگ بیسس ایک کمیونیکیشن uh, ہے جس میں کیونکہ کسٹمر جو ہوتا ہے بینکنگ کے والے سے خاص طور پر ان جنرل ایز ویل اس کی نیڈس جو ہیں وہ ایوالو کرتی رہتی ہیں وہ اسٹیٹک نہیں ہوتی تو ڈائلاگ کی وجہ سے ایک ایڈوائزر اس پوزیشن میں ہوتا ہے کہ وہ اپنے کسٹمر کی ایوالونگ نیڈس کو انڈرسٹینڈ کر سکے اسی حساب سے پروڈکٹس کی بنڈلنگ کہہ لیں یا سروس کی اس کو ٹیلر کر سکے اور پھر کسٹمر کے ساتھ کمیونیکیٹ کرے اور کسٹمرز کو جو اس کے پروپوزڈ سولوشنز ہیں وہ آفر کریں تو یہ ڈیلاگ کا کانسیپٹ تھا جو ہم نے اس کامپوننٹ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کیا اس کے بعد جو نیکسٹ کمپونیٹ تھا وہ تھا پروڈکٹ آفرنگ کا ظاہر ہے جب آپ پہلے اسٹیج میں آپ نے سیگمنٹیشن اور پوٹینشل کو ڈٹرمن کر لیا تو آپ کا یہ کام اب یہ ہو جاتا ہے کہ وہ پروڈکٹس جو ہیں ان کو آپ کس طرح ٹیلر کرتے ہیں آپ اس کس طرح اس کو ڈیفائن کرتے ہیں اس میں فیچرز کیا ہوتے ہیں اس میں کسٹمرز کو کیا بینیفٹ ملتے ہیں اور کسٹمر کس حد تک یہ فیل کرتا ہے کہ یہ اس کی ضروریات کے مطابق ہیں تو یہاں پر جو پروڈکٹس کی آفرنگ ہے سروسز کی آفرنگ ہے ان کی ایک طرح سے ڈیفینیشن کہہ لیں ان کی ایک طرح سے کہہ لیں کہ آفرنگ کو کس طرح کسٹمر کے لیے بینیفیشیل بنانا اٹریکٹیو بنانا ہوتا ہے اس کے بعد جو تیسرا کمپوننٹ ہے آرگنائزیشن اسٹرکچر کا وہ بھی اہم اس لحاظ سے ہے کہ ظاہر ہے جب آپ نے ریلیشن شپ اپروچ کو امپلیمنٹ کرنا ہے تو اس میں سٹرکچرل الائنمنٹ بھی ہونی چاہیے اور خاص طور پہ جو ڈسٹریبیوشن چینلز کی بات ہو رہی ہے ڈیلیوری چینلز کی اور جس میں برانچ کا ایک اہم رول ہے اس سارے اس میں اور جس کے اندر مینیجر اور اس کا جو ٹیم ہے اور خاص طور پہ جو ایڈوائزر ہیں تو یہاں پر ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ جو ہے اسٹرکچرل uh, آرگنائزیشن میں اس طرح کریں کہ جو سیلز ٹیم ہے یا دوسری جو ایلیمنٹس ہیں اس کے آپس میں کوڈینیشن ہونی چاہیے تاکہ جب الٹیمیٹلی یہ جو اپروچ آپ امپلیمنٹ کریں تو اس میں کسی قسم کی پرابلم نہیں ہونی چاہیے اور اس میں ضرورت ہے کہ آپ ڈیڈیکیٹڈ سیلز اور مارکیٹنگ کی ٹیم ڈیولپ کریں برانچ لیول پہ ان کو پروپرلی ٹرین کریں اور اس میں جو کمپیٹنس مینجمنٹ کا کانسیپٹ ہے اس کو بھی لے کے آئیں تو یہ جو ایک آرگنائزیشن اسٹرکچر ہے یہ اہم ہے اور اس کو ساتھ ساتھ امپلیمنٹ کرنا ضروری ہے اس لیے کہ اگر یہ جیسے میں نے آپ کو پہ پہلے کہا کہ اگر کسی ایک کمپوننٹ کے اندر کسی قسم کی گیپ ہے تو پوری طرح سے یہ جو ریزولیشن اپروچ کی افیکٹونیس نہیں ہو سکے گی اس کے بعد جو چوتھا کمپوننٹ تھا وہ وے آف ورکنگ تھا اور یہ بھی بہت اہم ہے اس حوالے سے کہ اس میں جو ریلیشن شپ اپروچ کو آپ جب ایکچولی امپلیمنٹ کریں گے تو دے آر گوئنگ ٹو بی اے لاٹ آف چینج ان دا مائنڈ سیٹ مائنڈ سیٹ اپروچز اینڈ ایٹیچیوڈس دا پیپل اس میں جو سارے ایک طرح سے گئے برانچ کی ٹیم ہے جس میں برانچ مینیجر ہے ایڈوائزرز ہیں اور دوسری جو سپورٹ سٹاف ہے ان کا مائنڈ سیٹ کا چینج ہونا ریلیشن شپ اپروچ کے لیے ضروری ہے اور یہ ان اے وے آپ کہہ لیں کہ میجر ٹرانسفارمیشنل چینج امپلیمنٹ ہوگا اس میں خالی پیرافرل جسے کہہ لیں یا سطحی طور پر چینجز کرنے سے کافی نہیں ہوگا لوگوں کو اپنے وے آف ورکنگ کو چینج کرنا پڑے گا اور اس لیے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں جس میں سلائڈ میں آپ کے ساتھ دیا گیا ہے اٹس این اسٹرکچرڈ اپروچ جس میں آپ نے کسٹمر کی اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے آپ نے پرپوز کرنا ہے اور ایکٹ کرنا ہے ریویو کرنا ہے یہ اٹس اینڈ آن اور یہ اس لیے ہے ضروری ہے کہ اگر آپ نے وے آف ورکنگ کو اس طرح ڈیولپ کیا ہے کہ کسٹمر اور ایڈوائزر کے درمیان ایک آن گوئنگ بیسس پہ ڈائلگ ہو رہا ہے اور آپ اس کو فالو کر رہے ہیں تو اٹس گوئنگ ٹو بی اے ون ون سچویشن اور جیسے کہ بار بار آپ کو کہا گیا کہ اٹس اینڈ ایور ایوالوگ ریلیشن شپ تو ان چیزوں کو جب آپ کریں گے وی آف ورکنگ کو چینج کریں گے اس میں ڈالر کو کانسیپٹ کو لے کے آئیں گے اور ساتھ ساتھ سارے اسٹاف کو اس طرح سے آپ موٹیویٹ کریں گے اور ان کو جب تک اس چیز کی بینیفٹس کا نہیں پتا چلے گا اس میں اکثر دیکھا گیا ہے جو کہ اسٹڈی نے شو کیا کہ جو کنسرن ہوتے ہیں جس میں خاص طور پر ایڈوائزرز ہیں وہ بعض دفعہ اس کہ ان کے پاس یا تو ٹائم کی کمی ہوتی ہے ان کا ملٹائی ٹاسکنگ کا جو کانسیپٹ ہے اس سے آپ کو ہٹنا پڑے گا ان کو بتانا پڑے گا کہ آپ کا جو فوکس اس ریلیشن پہ ہونا چاہیے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جو ایڈوائزرز ہیں یا دوسرے ٹیم کے لوگ ہیں وہ اس نئے چین سے تھٹن فیل کرتے ہیں ان کی کمپنسیشن کا ایشو آ جاتا ہے تو ان ساری وے آف ورکنگ میں جب ہم نے بات کی تو اس کو سٹریم لائن کرنے کی اس کو الائن کرنے کی ضرورت ہے تو یہ ہم نے تھوڑا تفصیل کے ساتھ ریکیپ اس لیے لیا کہ اس کو ہم نے پانچویں اور چھٹے کمپونیٹس کے ساتھ لنک کرنا ہے جیسے کہ آپ کو بار بار بتایا گیا ہے ریلیشن شپ اپروچ از جسٹ ون آف دا اپروچز وچ ون کین آپٹ ٹو فار ریونیو گروتھ اور فار دی اوور آل گروتھ آف آرگنائزیشن اب ہم پانچویں کمپونیٹ جو کہ آئی ٹی اینڈ کے حوالے سے ہے اس کی طرف آتے ہیں یہ جیسے کہ آپ کے علم میں ہے اور ہم نے ٹائم اینڈ اگین Uh, یہ کہا جا سکتا ہے کہ شاید اوور امس سائز کیا ہے آئی ٹی یا ٹیکنالوجی کے ٹیکنالوجی کے ایشو کو کہ وہ کس طرح افیکٹ کرتا ہے کنزیومر بینکنگ کو یہ جو خاص اپروچ ہے ریلیشن شپ بینکنگ کی اس میں ظاہر ہے آئی ٹی کا بھی اتنا ہی عمل دخل ہے جیسے اور ایریاز میں ہے اس لیے کہ اس میں جو کسٹمر کی اور جو ایڈوائزر کی ریلیشن شپ ہے اس کے اندر جو ایک انٹیگریشن انٹیگریٹڈ ویو کا کانسیپٹ ہے کہ ایڈوائزر کو کسٹمر کا ایک اوور پروفائل اور انٹیگریٹڈ ویو اس کے اب سامنے ہونا چاہیے اس کو وہ ٹول مہیا ہونے چاہیے تھرو دا ٹیکنالوجی تو دیٹ ہی اور شی کین ہیو این اوور ویو آف دا یہ اس لیے بھی اہم ہے کہ جو کسٹمر کی ریکوائرمنٹس ہیں اور اس کی جو نیڈز ہیں اس کی جو ڈائنامکس ہیں اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے اگر اس کے پاس پروفائل ہے پاسٹ ہسٹری اس کے پاس ہونی چاہیے اور جو آئی ٹی کے ٹولز ہیں اس کے ذریعے اس, کو, اس کا جو پیٹرن آف بیہیویئر ہے پرچیزنگ کے حوالے سے ٹرانزیکشن کرنے کے حوالے سے وہ اہم ہو جاتا ہے تو اس میں یہ ٹولز جو ہیں اس کو ایک طرح سے سپورٹ پرووائڈ کرتے ہیں ایڈوائزر uh, کو کہ وہ انڈرسٹینڈ کرے کہ جو کسٹمرز آن این گوئنگ بیسس کس طرح بہیو کر رہا ہے اس کا بہیویئر پیٹرن کیا ہے اس کا ظاہر ہے جو فائدہ آویس ہے کہ اگر اپڈیٹ ہے ایک ایڈوائزر اپنے کسٹمرز کے افیئر کے حوالے سے تو وہ اسی کی کانٹیکٹس میں جب اس کے ساتھ انٹر انٹریکٹ کرے گا اور جو ہم نے اسٹرکچرڈ اپروچ کی بات کی جس میں وہ ریویو کا وقت آئے گا تو اس میں اس کی جو اپڈیٹ سچویشن ہوگی دیٹ ول برنگ اے ویری پازیٹو سارٹ آف امپریشن ٹو دا کسٹمر کہ جی اس کا ایڈوائزر جو ہے اس کو ہر چیز کا ایک طرح سے علم ہے اور ہی اینڈ شی ہیز اے کنٹرول اوور دی افیئرس آف دا کسٹمرس بینکنگ افیئرس یہ اس طرح سے یہ ٹول ہیلپفل ثابت ہوتے ہیں اس میں جو دوسرا کانسیپٹ ہے کہ یہ جو آئی ٹی کے حوالے سے یہ ہولسٹک ہونا چاہیے اور فلیکسیبل ہونا چاہیے فلیکسیبل کا کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ کی جو پروڈکٹس کی آفرنگ ہے وہ جو آپ اس کو جو ایک طرح سے بانڈل کر کے سروسز دے رہے ہیں وہ فلیکسیبل ہونے چاہیے تاکہ کسٹمر کی ضروریات جو چینج ہو رہی ہیں وہ اسٹیٹک نہیں ہے کہ آپ نے کچھ عرصے پہلے جو اس کو دیے تھے سروسز جو پروڈکٹس آفر کیے تھے ہو سکتا ہے اب اس کی نیڈز چینج ہو گئی ہوں جو ہم اکثر لائف سٹائل مختلف سٹیجز کی بات کرتے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے ہو سکتا ہے اس کی نیڈز کوئی نئی ڈیولپ ہو رہی ہوں یا اینٹیسپیٹڈ نیڈس جو ہیں اس کو بھی مد نظر رکھنا پڑتا ہے تو یہ جو ٹولز ہیں اس چیز کو ہیلپ کرتے ہیں ایڈوائزر کو کہ وہ کس طرح انٹیسپیٹ کرتا ہے کس طرح پرو ایکٹیولی ریسپونڈ کرتا ہے کسٹمر کی نیڈز کو ساتھ ساتھ اس میں جو انٹیگریٹیڈ ویو کی ہم بات کرتے ہیں ایک اوور پروفائل کی یہ صرف ایڈوائزر کے حوالے سے نہیں ہے بلکہ کسٹمر کو بھی جیسے کہا جاتا ہے کہ اگر آئی ٹی اتنی افیکٹو ہے کہ آپ وہ فیسلٹیز پرووائڈ کر رہے ہیں کسٹمر کین ہیو ہز اور ہر اون ویو تھرو ویریس ملٹائی چینلس جس میں انٹرنیٹ بینکنگ ہے فون بینکنگ ہے برانچ بینکنگ بھی ذائقہ اس میں شامل ہے یا کال سینٹرز ہیں بعض دفعہ دیکھا گیا ہے کہ اسی سیگمنٹ میں بہت سے کسٹمر جو ہیں وہ ریلیشن شپ ڈائریکٹ ون ٹو ون ہیومن بیسس کے بجائے پریفر کرتے ہیں سیلف سرویس کو ان کو یہ آپ نے اگر ٹیکنالوجی کے تھرو یہ اپروچ ان کو دی ہے کہ وہ سیلف سروس کریں تو آپ کو یہ ان کو فیسلٹی بھی دینی پڑے گی اور اس کو آپ نے کیپچر کرنا پڑے گا آئی ٹی کے ذریعے کہ وہ کہاں کس جگہ کس موقع پر اس نے سیلف سروس کو یوٹیلائز کیا ہے جب یہ ساری چیزیں آپ کیپچر کریں گے آن اے ریل ٹائم آن گوئنگ بیسس تو اس کا ایک لاجیکل کنکلوژن یہ ہوگا کہ کسٹمر کے جو افیئرز ہیں وہ بہت آپ کے ساتھ کرنٹ ہوں گے اور اکارڈنگلی آپ اس کو وہ کر سکیں گے اس کے ساتھ جو ہالسٹک ویو کا بھی کانسیپٹ ہے جب ہم نے فلیکسیبلٹی کی بات کی تو ہالسٹک ویو بھی یہی ہے کہ ایک اوورال ویو جو ہے اس میں آپ کو الٹیمیٹلی جب آپ کہتے ہیں کہ ایک نئے پروڈکٹس ڈیولپ کرتے ہیں یا نئی سروسز آفرنگ کے متعلق آپ ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں تو جو ایک پیٹرن اوورال کسٹمرز کی بہیویئر کا آپ کے سامنے آتا ہے جو ان کی نیڈس ایوالو ہو رہی ہوتی ہیں تو وہ آپ کو اس ڈیویلمنٹ uh, میں اس ریسرچ میں ہیلپ کرتے ہیں کہ آپ کس طرح اس کو لیتے ہیں اس میں ایک اور کانسیپٹ ہے آرگ میموری کا وہ ظاہر ہے آئی ٹی کے ذریعے ایک سارے اس کی ٹرانزیکشنز کو مختلف اس پہ کیپچر کرنا اس کو ساتھ ساتھ لنک کرنا اس میں لنکجز کا کانسیپٹ ہے انٹر ڈپینڈنسیز کا کانسیپٹ ہے اور اس میں یہ ہے کہ جو کسٹمر ہے اس کو یہ علم ہونا چاہیے کہ اس کا بینکر جو ہے اس کے مختلف افیئرس سے کس حد تک واقف ہے اور کتنا اینٹیسپیٹری اس کی اپروچ ہے اس کی والالونگ نیڈس کے حساب سے ظاہر ہے جب یہ سچویشن ہوگی تو کسٹمر بھی کمفرٹیبل فیل کرے گا اس کا جو ایکسپیرئنس ہے آن این گوئنگ بیسس کمفرٹیبل ہوگا اور اس میں ایک چیز جو اہم ہے وہ ہے کہ اس کا جو ٹرسٹ لیول ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ اگر ریلیشن شپ ہو رہی ہے تو اس میں یہ ایک اہم کردار ادا کرے گا کہ اس کا ٹرسٹ جو ہے وہ اسٹرینتھن ہوتا جا رہا ہے اور ریلیشن شپ کو تو اس کی جو اپنے ایڈوائزر کے اوپر ریلائنس ہے ٹو شیئر ہز اور ہر فائنینشیل افیئرس جو کہ وہ اگر اس نے پہلے نہیں کیے تو یہ ایک اپارچونیٹیز پرووائڈ کریں گے بینکر کو کہ اس کے جو مزید آؤٹ سائڈ دا بینکنگ بینکرز نالج جو اس کے اگر کچھ اور ایسٹس ہیں کچھ اس کے اور ایکسپیکٹڈ کیش فلوز ہیں وہ اس کے ساتھ اگر شیئر کرتا ہے تو بینکر جو ہے اکارڈنگلی اپنے آپ کو پہلے سے تیار کر کے اس کو وہ آفنگ دیتا ہے تو اٹ ول میک اے بگ ڈفرینس ان ٹو اس میں جو ایک اور کانسیپٹ ہے وہ ہے ملٹائی چینل کا بھی جو ابھی ہم نے آپ سے ذکر کیا کہ اس میں اگر دیکھا گیا ہے کہ کسٹمر جو ہے مختلف چینلز استعمال کر رہا ہے تو وہ بھی ایک اس کی جو فیڈ بیک ملتی ہے اس کا جو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس فیڈ بیک کے بیسس پہ بینکر کو ایک موقع ملتا ہے کہ وہ اس کو اپنے جو ڈیٹا ہے اس میں فیڈ کرے جو ہسٹوریکل ڈیٹا ہے اور اس کو پھر انالائز کیا جائے اور اس کو دیکھا جائے کہ کسٹمر کس طرح یہ اگین بار بار کہا جا رہا ہے کہ اٹس این آن گوئنگ سائیکل اٹس این آن گوئنگ لرننگ پروسیس اور یہ جو لوپ بنتا ہے اس میں یہی ہے کہ کسٹمر جو ہوتا ہے وہ کمفرٹیبل فیل کرتا ہے کہ اگر وہ کسی بھی چینل کے ساتھ اس کا جو انٹریکشن ہے جس کو ٹچ پوائنٹ کا کانسیپٹ کہتے ہیں اگر وہ ہے تو اس میں اس کو یہ ایڈوانٹیج ہوتی ہے کہ وہ یہ فیل نہیں کرتا کہ اس نے کسی ایک ڈیلیوری یا ڈسٹریبیوشن چینل کو اگر اختیار کیا استعمال کیا ہے تو باقی کا اس کو پتا نہیں ہے تو اس کو یہ ایڈوانٹیج کسٹمر کو بھی ملتی ہے کہ وہ اگر مختلف چینلز بھی اگر وہ آپٹ کرتا ہے not نیسری dealing directly with the uh, advisor on one to one basis لیکن اس کو ظاہر ہے یہاں سے بھی وہی ایکسپیرئنس ملتا ہے جو ون ٹو ون لیکن ساتھ ساتھ یہ چیز بھی ریسرچ نے اور اسی اسٹڈی نے پروو کی ہے اور دیکھا گیا ہے کہ ہیومن نیچر کے مطابق جو کسٹمرز ہیں وہ ہیومن کانٹیکٹس کو پریفر کرتے ہیں آپ کی آئی ٹی کتنی بھی ایڈوانس ہو جائے کتنی بھی وہ ایفیشنٹ ہو کتنی بھی وہ ہو لیکن جو ایک ہیومن ہے plays میجر رول ان in strengthening ریلیشن relationship اور اس میں پھر جب ایک نیمڈ ایڈوائزر کے ساتھ اس کی ڈیلنگ ہوتی ہے تو یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کسٹمرس پھر ان کے ساتھ آن ریگولر بیسس کمیونیکیٹ کرتے ہیں ناٹ نیسیسری آن ٹیلیفون مے بی ہیونگ اے چیٹ آن دا انٹرنیٹ مے بی ہیونگ تو یہ جو چیزیں ہیں ایک ہیومن ٹچ کی یہ اہم ہے اور ظہر ہے آئی ٹی کے ساتھ ساتھ کامبینیشن آف that ڈپینڈ دیکھا گیا ہے اور اس اسٹڈی میں جو سکسیسفل بینکر تھے انہوں نے اس دونوں کامینیشن کو بہت افیکٹولی یوز کیا اور اس کے ریزلٹس جو ہے ان کی باٹم لائن میں آئے یہ جیسے آپ دیکھیں گے ملٹائن چینل کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے کہ جو آپ کو ابھی بتایا کہ اس کے اندر بہت لوپ جو بنتا ہے اور اس کے اندر ایک اوور آل پکچر جو سامنے آتی ہے وہ بینکر کو بہت ہیلپ کرتی ہے اور اٹ الٹیمیٹلی مور پازیٹوکپیرئنس فار دا کسٹمر اور جو ریلیشن شپ اپروچ کا اصل مقصد ہے کہ اس کا جو الٹیمیٹ وہ ہو کہ ریونیو گروتھ کے اندر شیور آف دا والیٹ کو اس کو ہیلپ کرتا ہے اب جو نیکسٹ اس میں کامپوننٹ ہے وہ پرفارمنس مینجمنٹ کا ہے اس کا تعلق آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈائریکٹ کسٹمر سے نہیں ہے جو ہم نے ابھی تک کمپوننٹ ڈسکس کیے ان کا تعلق کسٹمر کے ساتھ تھا یہاں پرفارمنس مینجمنٹ کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جو ایڈوائزر ہیں خاص طور پہ اور دوسری ٹیمز جو ہیں جو اس میں اس رلیشن کو ایک طرح سے امپلیمنٹ کر رہی ہیں اور اس کے اندر بہت ایکٹیو رول پلے کر رہی ہیں ان کو آپ کس طرح کمپنسیٹ کرتے ہیں نارملی پریکٹس یہ رہی ہے کنزیومر بینکنگ میں کہ وہ جو کسٹمرس جو اسٹاف ہوتا تھا جو کنسرنڈ اسٹاف ہوتا تھا آپ ان کو پروڈکٹ سیل کرنے کے حوالے سے یہ چیز بتاتے تھے کہ آپ نے یہ سیل کرنا ہے تو اسی حساب سے ان کو وہ اس کا ایڈوانٹیج ملتا تھا لیکن یہاں پر یہ ایک ہالسٹک کانسیپٹ ہے جس کے اندر یہ کہا گیا ہے جس کے اندر یہ دیکھا گیا ہے اسٹڈی کے دوران کہ اس میں جو ریلیشن شپ صرف اس حد تک نہیں ہے کہ آپ نے کتنے پروڈکٹس سیل کیے یا کتنی آپ نے سیل کے نمبرز اچیو کیے اس میں کانسیپٹ یہ ہے کہ جو ریلیشن شپ کا اوورال بلڈ اپ ہے جو پورٹ فولیو بلڈ اپ ہو رہا ہے اس کے اندر رینج آف پروڈکٹس کتنے ہیں لانگ ٹرم شارٹ ٹرم اس میں کیا ہے، پورٹ کی کوالٹی کیا ہے اسی حساب سے یہ کمپنسیشن جو ہے وہ ڈٹرمن ہوتی ہے اور جو اسٹاف کو یہ کلیئر بتایا جاتا ہے کہ جی ان کے آبجیکٹوز یہ ہیں انہوں نے صرف سیل کو کنکلوڈ کر کے یہ نہیں سمجھنا کہ ان کا کام ختم ہو گیا ہے، بلکہ آن گوئنگ پہ اس ریلیشن کو انہوں نے اسٹرینتھن کرنا ہے نرچر کرنا ہے اور ان کا جو کمپنسیشن ہوگا یا ان کا آپ کہہ جو ریوارڈ ہوگا اسی سے لنکڈ ہوگا اس کا جو کانسیپٹ ہے کمپنسیشن مینجمنٹ کا وہ ظاہر ہے یہی ہے کہ جو انسینٹیوز آپ دے رہے ہیں اپنے اس کو ایڈوائزرس کو اور پوری ٹیم کو جس میں مینیجر بھی شامل ہیں ان کی پرفارمنس کے اوپر وہ لنکڈ ہونا چاہیے ریلیشن شپ اپروچ کے ساتھ ریلیشنشپ اپروچ میں جو ہم نے مختلف کمپوننٹس کی بات کی اور ہم نے اس میں بات کی کہ اس میں وی او ورکنگ بھی چینج ہوگا ادھر ہے جب تک آپ اس کمپنسیشن کے ایلیمنٹ کو بھی اس کے اندر فیکٹری نہیں کریں گے انکارپوریٹ نہیں کریں گے تو وہ ساری اپروچ میں ایک طرح سے گیپ آ جائے گا تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس کو بھی اسی طرح ایکولی لیا جائے تاکہ جو اس میں جب آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ایڈوائزر یا وہ سٹاف جو کہ ڈائریکٹ انٹریکٹ کر رہا ہے جس میں فرنٹ آفس سٹاف بھی ہے کسٹمر کے ساتھ ان کو کیا انسینٹو ہے تو وہ اس اپروچ کو سکسیسفل بنائیں ظاہر ہے اس کی سکسیس میں اور ان کی الٹیمیٹ انڈیویجل سکسیس میں آپس میں لنکیجز کا اسٹیبلش ہونا ضروری ہے تھرو ایڈوکویٹ پراپر کمپنسیشن پیکج اور اس میں پھر جو کانسیپٹ ظاہر ہے جو ایک نارمل ہوتا ہے کہ آپ اس کو میجریبل ریزلٹس پر رکھیں گے یہ آبجیکٹو ریزلٹس ہونے چاہئیں اور اس میں صرف یہ کانسیپٹ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے ایکس نمبر سیل کا جو ٹارگٹ اچیو کیا ہے اس کا لنک جو ہے اوورال ریونیو گروتھ سے ہے پھر آپ نے اس کو انٹرنل بینچ مارکنگ کے ساتھ ریلیٹ کرنا ہے جس میں یہ ہوگا کہ یہ اسٹینڈرڈز ہیں اور یہ اس کا وہ ہے اور اس میں جو ایک اہم چیز ہے کہ آپ نے ایڈوائزر کو اس حد تک جو فلیکسیبلٹی دی ہوئی ہے جو ایک عام حالات میں شاید یہ چیز لوگوں کو نظر نہ آئے کہ جو ایک بینک نے اگر پرائسنگ پالیسی بنائی ہوئی ہے لیکن ایڈوائزر کا اپنے اس کے ساتھ ود ان دیٹ گون پرائسنگ پالیسی اور کسٹمر کی ریلیشن شپ کو دیکھتے ہوئے اس کی پروفٹیبلٹی کو اس میں وہ ایڈوائزر یا مینیجر جو برانچ کا ہوتا ہے اس کے پاس یہ سارٹ sort آف of ایک فلیکسیبلٹی اور اتھارٹی ہوتی ہے کہ اس کو اس پرائسنگ کو ایڈجسٹ کر سکے اس کے لیے اس کو کوئی ہائر اتارٹی کی پرمیشن کی ضرورت نہیں پڑتی تو یہ ایک بہت اہم اس کے اندر پہلو ہے جو اس فلیکسیبلٹی کا جہاں بار یہ میمفسائز کیا جا رہا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے ایڈوائزر جو مینیجر جو ہیں وہ کمپلیٹلی فری ہوتے ہیں دی uh, have to follow دا اوور pricing and other policies of آف دا بینک بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ان کے پاس جو فلیکسیبلٹی ہوتی ہے وہ ان کو ایک بہتر کسٹمر کو وقت پہ ٹائملی رسپانس دینے میں ہیلپ کرتی ہے اور اس کا ظاہر ہے الٹیمیٹ نتیجہ جیسے کہا گیا ہے اسٹرینتھنگ آف دا ریلیشن شپ ہوتا ہے تو اس سارے چیز کو جب ہم اس کانٹیکس میں لیں گے اور کمپنسیشن کی جب ہم بات کریں گے تو ضروری اس چیز کی ہے کہ ساتھ ساتھ جب آپ بینچ مارکنگ کرتے ہیں تو وہ یونٹ وہ برانچز جو اچھا پرفارم کر رہی ہیں اس کو پراپرلی ہائی لائٹ ہونا چاہیے اور جو جو پرفارمنس اسٹینڈرڈ سے نیچے ہیں ان کو ظاہر ہے ایک طرح سے موٹیویٹ کرنے کے لیے جس کو ہم لیگارڈز کہتے ہیں جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کو آگے لانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ سارا جو سیٹ اپ ہے اس کو اس طرح کمیونیکیشن کا حوالے سے اس طرح ارینج کیا جائے اس کو اس طرح امپلیمنٹ کیا جائے کہ گیپ نہ ہو اب اس کمپونیٹ کے ڈسکس کرنے کے بعد ہم یہ کہیں گے ان نٹ شیل کے ایک جو ریلیشن شپ اپروچ ہے اس کے اندر جو چیز سامنے آئی ہے اگر ہم اس کو سمرائز کریں تو وہ یہی ہے کہ اٹس اے اسٹرکچرڈ اپروچ اٹس اینڈ اپروچ وچ ریکوائرس سکس آف دیز کمپوننٹس ٹو بی امپلیمنٹڈ سائملٹینیسلی وتھ دی کمبینیشن کہیں گیپ نہ نظر آئے اس میں ہم نے کسٹمر سیگمنٹیشن اور پوٹینشیل کی بات کی جس میں ظاہر ہے ضروری تھا کہ آپ سیگمنٹیشن اس طرح کریں کہ پروڈکٹ اور سروسز آفرنگ کو آپ اکارڈنگلی ٹیلر کر سکیں ٹریگر پوائنٹس جو کہ ضروری ہوتے ہیں اس ریلیشن شپ کے اندر آپ نے کسٹمر کو کس وقت کیسے اور کس طرح کانٹیکٹ کرنا ہے پھر آرگنائزیشن اسٹرکچر کی بات ہوئی کہ اس کو آپ نے آپ کی جو سیلز اور مارکٹنگ ٹیم ہے اس کو الائن کرنا اس کے ساتھ اور اس کے پروڈکٹ آفرنگ کی بات کو ہوئی کہ ہم نے اس کو کس طرح کرنا ہے پھر ہم نے وے آف ورکنگ کا ذکر کیا کہ جو ایک مائنڈ سیٹ ہے ایک پورا کمپلیٹ ٹرانسفارمیشن ہے کنزیومر بینکنگ میں اگر آپ ریلیشن اپروچ کو اڈاپٹ کر رہے ہیں یہ ایک ون آف ایکسرسائز نہیں ہے اٹس گوئنگ ٹو ٹیک وائٹ ایفرٹس آن پارٹ آف دا ہول ٹیم ایز دس گوئنگ ٹو بی اے سارٹ آف چینج پروگرام آپ کہہ سکتے ہیں یہ نہیں ہے کہ یہ آئسولیٹڈ پروگرام ہے کسی کچھ برانچز میں لانچ کر دیا گیا اس میں جو سپورٹ فنکشنز ہیں ان کا بھی ظاہر ہے بہت اہم رول ہے اور اس سارے کو وی آف ورکنگ کو ہم نے لینا ہے اور جو کانسیپٹ ہے کسٹمر کا اور ایڈوائزر کے ڈائلگ کا اس کو ہم مینشن کیا کہ وہ ڈائلاگ اسی وقت افیکٹو ہو سکتا ہے اس کے رزلٹ اسی وقت پازیٹو ہو سکتے ہیں کہ اگر ایک آئی ٹی کی سپورٹ ہے کسٹمر کا کمپلیٹ انٹیگریٹڈ ویو ایڈوائزر کو مل رہا ہے اور ساتھ ساتھ کسٹمر کو بھی اپنا اگر ملٹائی چینل کا جو کانسیپٹ ہے اس کے اندر وہ اویل کر رہا ہے سیلف سرویس کا ہے تو اس کو کسی قسم کا گیپ نہیں نظر آ رہا کسٹمر فیلڈ کے حز اور ہر افیر آر بینگ ٹیکنگ کیئر آف ان اے پروفیشنل مینر بائی دا بینک تو یہ جو سارا پازیٹو ایکسپیرنس ہے اور اس کے بعد جو اسٹاف کی کمپنسیشن کا ذکر ہوا کہ ان کو جب تک ایڈیکویٹلی اور ان کو پراپرلی اور ایک اسٹینڈرڈائز بینچ مارکنگ کے ساتھ کمپنسیٹ نہیں کریں گے تو ان کو اس اپروچ کو سکسیزفل بنانے کا کس حد تک ان کے میں انسینٹو ہوگا اور اس کو بھی ظاہر ہے ضروری ہے کہ الائن کیا جائے اس اپروچ کے ساتھ ان کو اس طرح کمپنسیٹ کیا جائے اور ان کو وہ آبجیکٹوز بتائے جائیں ان کا جو پرفارمنس اسٹینڈرڈس ہے وہ ڈٹرمن کیا جائیں اور اس میں جو اچھے پرفارمرز ہیں ان کو ہائی لائٹ کر کے جو نان پرفارمرز ہیں جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کو موٹیویٹ کرنے کا جو ہے تو یہ سارا جو اپروچ تھی اس کو اگر ہم اب ہالسٹیکلی لیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہم نے شروع کیا تھا کہ شیئر آف دا والٹ کو امپروو کرنا اپنے ریونیو کو مزید بڑھانا تو جیسا کہ ریسرچ اور سٹڈی نے پروف کیا ہے اور جو دو سٹڈی کے اندر سکسیسفل بینکر تھے انہوں نے اس چیز کو ایک طرح سے آن گراؤنڈ پروف کیا کہ انہوں نے جب یہ اپروچ ہولسٹیکلی with all دا سکس کمپوننٹس امپلیمنٹ کی تو ان کا ریونیو گروتھ بھی ہوئی ان کا ایک جو مارکیٹ شیئر بھی بڑھا اور ان کا جو یہ جو آپ کہہ لیں کہ جو دوسرے آسپیکٹ تھے الٹیمیٹلی لیٹ ٹو دی انکریز ان دی سارٹ آف شیئر پرائز ایز ویل کیونکہ ظاہر ہے یہ جو جتنے بینکس ہیں اوور دنیا میں لیڈ کر رہے ہیں سارے پرائیویٹ نہیں ہوتے بلکہ وہ ایک طرح سے پبلکلی ٹریڈڈ کمپنیز ہوتی ہیں تو ان کے شیئر پرائز کو بھی امپیکٹ کرتا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس اپروچ نے واضح طور پر یہ ایک طرح سے پروف کیا کہ اگر جہاں سوال اگر کا ہے کہ اگر آپ اس اپروچ کو اڈاپٹ کر رہے ہیں تو آپ کو پھر اس کو پوری طرح سے اڈاپٹ کرنا ہے اس کو آپ یہ کہہ لیں کہ ٹاپ گیپ ارینجمنٹ کے طور پہ نہیں کرنا تو یہ جب ساری بات ہو گئی تو ہم گروتھ کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو لیٹس ناؤ موو آن ہمارا جو گروتھ کا کانٹیکسٹ ہے اسی کو ہم مزید آگے بڑھاتے ہیں اور اب ہم گروتھ ایجنڈا ان فائنینشیل سروسز یہ ہمارا ٹاپک وہی ہے لیکن اب ذرا ہم ڈفرنٹ اینگل سے اس کو دیکھتے ہیں اگین اب ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ بھی ایک سروے کی فائنڈنگز ہیں جو کہ پری مڈ ٹو تھاؤزنڈ سیون کا جو فائنینشیل کرائسس آیا تھا اس کا کنڈکٹ کیا گیا تھا یہاں ایک سوال اٹھتا ہے آپ کے ذنوں میں بھی سوال آ سکتا ہے کہ ہم سروے کو کیوں ایمفیسائز کرتے ہیں سرویز کا فائدہ کیا ہے ہماری لرننگ کے والے سے ہماری اسکورس کے والے سے یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ جو سرویس کنڈکٹ کیے جاتے ہیں یا جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں these are being conducted by professional firms consulting firms accounting اور جو ہے ان کی ڈیڈیکیٹڈ ان کے پاس ٹیمز ہوتی ہیں مختلف انڈسٹریز کی جس میں فائنینشیل بینکنگ اور ود ان ان کے جو سب سیگمنٹس ہوتے ہیں ویلتھ مینجمنٹ ہے کنزیومر بینکنگ ہے اس کے اندر پھر دوسرے آپ انویسٹمنٹ بینکنگ کہہ لیں اس میں کارپوریٹ بینکنگ کہہ لیں تو یہ بہت پروفیشنلی کنڈکٹیڈ سروے ہوتے ہیں اور اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ these companies who are conducting the surveys have a finger on the pulse of the industry. وہ یہ جان رہے ہوتے ہیں ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ on day to day basis انڈسٹری کہاں جا رہی ہے کہاں پر ہے اور کہاں جائے گی تو ایک تو یہ اس کا آسپیکٹ ہے پھر دوسرا جب یہ سروے ہوتا ہے اس میں جو پریکٹیشنرز ہوتے ہیں وہ انوالو ہوتے ہیں سروے کے اندر وہ اس کے رسپونڈنٹس ہوتے ہیں تو اس سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جو پریکٹیشنرز کا جو فیڈ بیک ہوتا ہے میں اس کو اس کانٹیکس میں کمپیر نہیں کرتا کہ جو ٹیکسٹ بک یا تھیوریٹیکل ہے اس سے ڈفرینٹ ہوتا ہے بٹ اٹ میکس مور سینس ٹو اس وائل لرننگ کہ اچھا وہ کیا کہہ رہے ہیں ان کا ویو پوائنٹ کیا ہے کیونکہ ان کا ویو پوائنٹ ہے آن گراؤنڈ جسے وہ کہتے ہیں نا دے آر ان دا گیم سچویشن کہ جو ایکچولی وہ ڈے ٹو ڈے بیسس پہ اس کو کر رہے ہیں. تو ان کا جو فیڈ بیک ہوتا ہے ریسپونڈنٹس کے سروے کے والے سے وہ اگین اہمیت اختیار کر جاتا ہے ان لوگوں کے لیے جو ایک مخصوص انڈسٹری کو لرن کرنا چاہ رہے ہیں اگر ہم اس کا کنزیومر بینکنگ کی بات کریں تو یہ سروے بھی ایک بہت گلوبلی ریکگنائزڈ ریسپیکٹڈ جو کنسلٹنگ اور اکاؤنٹنگ فرم ہے اس نے کیا تھا اور اس میں دو سو ایک سے زیادہ انسٹیٹیوشنس ایشیا افریقہ اور یورپ کے وال تھے جن کے ایگزیکٹیوز کو کیا گیا ان سے مختلف کوشچنرز دیے گئے ان سے کروائے گئے یہاں پر یہ کہنا بتانا ضروری ہے کہ یہ سروے کی جو ٹائمنگز تھے وہ مڈ ٹو سیون کے کرائسس سے پہلے کے تھے یہاں پھر ایک سوال اٹھتا ہے کہ اگر وہ اس وقت کے تھے تو اب آج کے دور میں جب ہم اس وقت بات کر رہے ہیں سپٹمبر ٹو تھاؤزنڈ نائن کی اور وہ فائنینشیل کرائسس جو مختلف مراحل سے گزرتا ہوا ابھی تک کے سامنے ہے کہ اس کا اس وقت کیا ہے تو اس سروے کی افادیت کیا رہ جاتی ہے یہاں جو پوائنٹ ہے بتانے کا دے آر آر جو ہم نے شروع کے کچھ لیکچرز میں جب ہم بینک کے بزنس ماڈل اور آپریٹنگ ماڈل کی بات کر رہے تھے تو ہم نے اگر آپ کو یاد ہو تو آپ کو بتایا تھا کہ جو فنڈامنٹل ہیں بینکنگ کے وہ چینج نہیں ہوئے وہ وہی رہیں گے اور ہیں اور آگے بھی چل کے اسی طرح ان کی ایک طرح سے سگنیفیکنس رہے گی ایزمپشنس چینج ہو گئے ہیں ایزمپنس گریسٹیکلی چینج ہوئے ہیں جس نے بینکوں کو مجبور کیا ہے تو ہم نے جب اس سروے کو یہاں پر سلیکٹ کیا تو یہاں اس کا مقصد آپ کو یہ بتانا تھا کہ وہ جو ایک طرح سے فنڈامنٹلس تھے اگر آپ دیکھیں گے اور بعد میں بھی, بھی ان ہماری کوشش ہوگی آگے لیکچرز میں جا کے ہم کرائسس کی جو مختلف پہلو ہیں اس سے جو ہم نے لیسن لرن کیے ہیں وہ بھی ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے تو یہ کمپیریزن آپ کے سامنے آئے گا کہ اس مخصوص سروے کے وقت مائنڈ سیٹ کیا تھا اور الٹیمیٹلی وہ کس طرح چینج ہوا اور وہ آگے کس طرف جائے گا تو اس ہسٹوریکل کانٹیکٹ کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے اب جب ہم اس کو دیکھتے ہیں اس کے اندر ظاہر ہے ہم کچھ اپرچونٹیز اور چیلنج کی بات کی جب رسپونڈنٹ کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہوا پھر اس میں کچھ امپیریٹیوز ہیں اگین جو ہم کہتے ہیں کہ فنڈامنٹلس کے حوالے سے آپ دیکھیں گے تو اس کی کامنالٹی اس وقت بھی تھی آج بھی ہے اور کل بھی رہے گی آئیے ہم اس میں آگے بڑھتے ہیں اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب رسپونڈنٹس کو یہ کہا گیا کہ آپ اس گروتھ اسٹریٹجی کو اور جو کہ ہم اس ٹاپک کو آگے لے کے چل رہے ہیں اس کو ہم نے گروتھ کس طرح لے کے آنی ہے اپنی اس کے اندر کیپنگ ان ویو آف دا پریزنٹ سیناریو اینڈا ایمرجنگ سناریو تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا چیزیں امپارٹنٹ ہیں کیا امپیریمنٹس ہیں تو جو پہلا آئٹم رسپونڈنٹس uh, نے ہائی کیا وہ کمپٹیشن کا تھا کمپٹیشن کے حوالے سے یہ بات طے ہے کہ اوور بینکنگ انڈسٹری ان جرنل اور کنزیومر بینکنگ پر کمپٹیشن کا ایلیمنٹ ہمیشہ امپارٹنٹ رہے گا آپ آئسولیشن میں ظاہر آپریٹ نہیں کر رہے اور جب ہم کمپٹیشن کی بات کرتے ہیں اٹس ناٹ جسٹ دا لوکل کمپٹیشن اس کمپٹیشن کراس بارڈر ایز ویل اگر ہم پاکستان کے کانٹیکٹ کو سامنے رکھیں اور یہ دیکھیں اس کو پاکستان میں جو بینک آپریٹ کر رہے ہیں اور خاص طور پر جو کنزیومر بینکنگ میں ہیں ان کا کمپٹیشن کا لیول کیا ہے اس لیے ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کمپٹیشن فیکٹر کو بھی مد نظر رکھیں اگر ظاہر ہے وہ اس کو کریں گے جس کو ہم کمپیٹیو ایڈوانٹیج کی بات کرتے ہیں اگر وہ کمپیٹیو ایڈوانٹیج کو ڈیرائیو کرنے کی کوشش نہیں کریں گے تو جو اس میں وہ ادارے جو کہ اس کمپٹیشن کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور مارکیٹ سے پوری طرح جو ڈائنامکس ہیں اس سے اویئر ہیں ان کو یہ ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ اپنی پالیسیز اسی طرح بناتے ہیں اور اپنے آپ کو جسے لیڈ لینے کی بات ہم کرتے ہیں دے وانٹ ٹو ہیو میجر مارکیٹ شیئر اور وانٹ ٹو کا لیڈ اور جسے آپ کہتے ہیں کہ فرسٹ موور ایڈوانٹیج تو یہ اسی وقت ہوتا ہے کہ آپ نے اگر کمپٹیشن کے ایلیمنٹ کو ذہن میں رکھا ہوا ہے نیکسٹ جو ریسپونڈنٹس نے کہا اور پھر یہ بہت اہم ہے رسک ہے پولیٹیکل ایز ایز وقت کے ساتھ ساتھ کرائسس کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ ایک وہ اسپیسیفک فیکٹر ہے کہ جو بہت زیادہ اہمیت اختیار کر گیا ہے اور اس کو اگر آپ دیکھیں اور اس میں جیسے کہا گیا ہے یہ اس وقت بھی لوگوں کے ذہنوں میں تھا ہو سکتا ہے اتنے واضح طور پہ نہ رہا ہو جو اتنا آج کل ہے لیکن یہ کہ رسک کا جو فیکٹر ہے یہ گروتھ کے اندر بہت ایک اہم کردار ادا کرتا ہے اگر آپ نے رسک مینجمنٹ کی ہم آگے چل کے بات کریں گے آپ نے کچھ دوسرے کورسز میں بڑے ڈیٹیل میں رسک مینجمنٹ فریم ورک کے متعلق ضرور پڑھا ہوگا لیکن انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ رسک ایلیمنٹ کو ہم ایک دوسرے پرسپیکٹو سے آپ کے ساتھ شیئر کریں انشاءاللہ اگلے لیکچرز میں لیکن یہاں یہ جیسے ہم نے پہلے لیکچر میں آپ کو بتایا تھا یہاں صرف یہ بتا دینا کافی ہے کہ ان ٹرمز آف گروتھ رسک از این امپارٹنٹ ویری امپارٹینٹ فیکٹر اس کو اگر آپ اپنے سیگمنٹیشن کے حوالے سے جہاں آپ اگر مختلف جغرافی یا مختلف ایریاز میں آپ وینچر کرنے جا رہے ہیں اس حوالے سے اس رسک فیکٹرس کو جب تک آپ نہیں کریں گے تو اس میں آپ کو پھر الٹیمیٹلی پرائز پے کرنا پڑے گی ایون ان دی ڈیولپمنٹ آف پروڈکٹس آپ کو رسک فیکٹر کو اس کے اندر انکارپوریٹ کرنا پڑے گا آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے ایریاز ہیں اس کے اندر رائزنگ انٹرسٹ ریٹ اس وقت بھی ایک تھا تو آج کل یہ کافی ہے تو یہ سارے جو فیکٹرز ہیں رسک uh, کے اکنامک اینڈ پولیٹیکل دے آر ایکولی امپورٹنٹ ایٹ دیٹ ٹائم ایز ویل اینڈ ناؤ ایز ویل اس کے بعد جو اگین ایلیمنٹ ہے جو امپیڈیمنٹ جسے آپ کہہ لیں یا کنسٹینٹس کی بات کرتے ہیں وہ ریگولیشن کا ہے ہم سب جانتے ہیں اور ان دی کانٹیکسٹ آف پاکستان اور ایون باہر بھی کہ اب ریگولیٹرس کا رول جو ہے وہ کافی اہمیت اختیار کر, کرتا جا رہا ہے ہم نے بازل ٹو کے والے سے بات کی اور ظاہر ہے بازل ٹو ایک ایسا ایریا ہے جو ہم اپنے اس میں ڈیٹیل uh, میں ڈسکس uh, نہیں کریں گے لیکن ہم اس کا ساتھ ساتھ آپ کو ذکر کرتے چلے جائیں گے کہ جو ریگولیٹری ریگولیٹری ریکوائرمنٹس ہیں وہ وقت کے ساتھ اب ان کا اطلاق زیادہ ہوتا چلا جائے گا اور جب یہ ریکوائرمنٹس بڑھیں گی تو جو ایک عام تاثر ہے کہ یہ ایک گروتھ کو اسٹیفل کرے گی اور گروتھ کو یہ ایک طرح سے امپیکٹ کرے گی تو کیا اب کسٹمر جو بینکس ہیں اس ریگولیشن کو اگنور کر سکتے ہیں اس کو وائٹ کر سکتے ہیں ظاہر دا آنسر از نو یو ہیو ٹو accept these regulation as a way of life now once it is accepted اب ضرورت یہ ہے کہ بجائے ہم اس چیز کو آ, یہ کہتے رہیں کہ ریگولیشن کی وجہ سے یوں ہو رہا ہے یا ہم sort of excuse دینا شروع کر دیں کہ regulations اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہم گروتھ نہیں کر پا رہے ہیں دیئر از آلویز اے بزنس کیس as فار ایز ریگولیشن آر کنسرنڈ وائی ناٹ اگر آپ کو یاد ہو ہم نے کے وائی سی کے حوالے سے انٹائی منی لانڈرنگ کے حوالے سے جو ریگولیشن کی بات کی تھی تو اس کا ہم نے آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کی تھی کہ انسپائٹ آف دی انکریز ان دا ریگولیشن اے بینکر کین اسٹل ہیو اے بزنس کیس وہ اسی ریگولیشن کو اس طرح سے اپنے لیے ٹیلر کریں جہاں ریگولیٹری ریکوائرمنٹس کو آپ نے میٹ کرنا ہے وہ مینڈیٹری ہیں آپ اس کو وائڈ نہیں کر سکتے آپ اس کو ساتھ اس طرح اپنی بزنس پالیسیز بنائیں گروتھ اسٹریٹجی اسٹریٹجیز ڈیولپ کریں کہ وہ آپ کو کنسٹرینس اس کا فیل نہ ہو بلکہ آپ اس کی ایڈوانٹیج لیں اینڈ ٹائم لانڈرنگ میں KYC کے وائی سی کے حوالے سے نو یور کسٹمر یہ چیز بہت وضاحت کے ساتھ سامنے آئی تھی کہ اگر کسٹمر کا آپ کو اتنا ڈیٹیل پروفائل آپ کے سامنے آ رہا ہے آپ کو اس کی ٹرانزیکشن کا پتہ چل رہا ہے آپ کو اس کی ٹرانزیکشن کا پیٹرن پتا چل رہا ہے اس کے اکاؤنٹ کی ڈیٹیل آ رہی ہے آپ اس کو اپنے بزنس کانٹیکسٹ میں استعمال کر سکتے ہیں تو ریگولیشن فار دیٹ میٹر شوڈ ناٹ بی کنسیڈرڈ ایز اے ہینڈرنس ٹو دیٹ بٹ ایٹ سیم ٹائم اس کو ایک ایسی وقت کی ضرورت ہے جس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے اس کو اوائڈ نہیں کر سکتے اس میں ضرورت یہ ہے کہ وہ جو انٹرپرونر شپ کا جو کانسیپٹ ہے اس کو امپلیمنٹ کیا جائے وہ کانسیپٹ یہی ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ بھائی آپ ایک جاب نہیں کر رہے بلکہ یو آر اوننگ اے بزنس اور بزنس اونرشپ میں کانسیپٹ یہی ہوتا ہے کہ یو have to take رسک یو ہیو ٹو اوور کم دا کنسٹینٹس یو ہیو ٹو اوور دا آپسٹیکلس سو دیٹ ان دس کانٹیکسٹ اگر آپ نے آنٹرپرونر کانسیپٹ ڈیولپ کیا ہے اپنے اسٹاف کے اندر اپنی پالیسیز کے اندر اوور جو ٹیمز ہیں آپ کی تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جو ریگولیشن کا یہ جو ایک تاثر ہے یہ آپ کو بلاک کرتا ہے یہ کسی حد تک میٹیگیٹ ہو جائے گا ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس چیز کو آہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بینک فیل کرتے ہیں کہ یہ اٹ لیڈس ٹو ایڈیشنل کاسٹ فار دا بینک اس میں مینجمنٹ ٹائم بھی ان کا انوالو ہو جائے گا ان کی ٹینشن اور فوکس بھی ڈائیورٹ ہوگی لیکن سوال یہی ہے کہ ان چیزوں کو آپ نے مینیج کرنا ہے آپ نے اس ایڈیشنل کاسٹ کو مینیج کرنا ہے مینجمنٹ کو اس حد تک پرو ہونا چاہیے کہ وہ اپنے ٹائم کو اس لاک ڈاؤن نہ ہو جائیں ریگولیشن کے اندر کہ وہ دوسرے فوکس کو لوز کر دیں تو ان سب چیزوں کو جب آپ مد نظر رکھیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے تو ریگولیشن کا جو اوور آل ایک سارٹ آف فیئر ہے وہ اتنا نہیں ہے جو کہ پرسیو کیا جاتا ہے ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ اس کو رائٹ right کانٹیکس میں دیکھیں آپ اس کو اگر ایز اے کانسٹینٹس نہ لیں بلکہ آپ اس کو یہ سمجھیں کہ دس کہ اس سم تھنگ آپ کہہ لیں کہ آف ڈوئنگ بزنس والا ہے you have to do it but at the same time you have to grow and develop اس کے بعد جب ہم نے ساتھ ساتھ بات کی فوکس آن کاسٹ اینڈ کنٹرول جب ہم نے امپیڈیمنٹس کی بات کی چیلنجز کی بات کی تو یہ ضروری ہو گیا ہے اب کہ بینکس جو ہیں اس ایریا کو بھی مد نظر رکھیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہاں مختلف ریکوائرمنٹس آ رہی ہیں ریگوٹیٹری ریکوائرمنٹس ہیں رسک کا جو کانسیپٹ ہے تو اس میں کیا کاسٹ فیکٹر تو اگنور نہیں ہو رہا کیونکہ جب تک آپ کاسٹ کو آپٹمائز نہیں کریں گے یہاں کاسٹ کٹنگ کی بات نہیں ہو رہی اگر آپ کو یاد ہو ہم نے اکثر آپ کو اس چیز آپ کے ساتھ شیئر کی ایک جب کم کاسٹ کی بات کرتے ہیں تو ذہن میں ایک فوراً جو تاثر ابھرتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کاسٹ کو کٹ کرنا ہے یا ہم نے فار دیٹ میٹر وہ ایریاز ہیں جیسے اسٹاف کا ہے کہ اسٹاف کو ہم نے شیڈ کرنا ہے یا کے ہم نے sort of لوگوں کو وہ کر کے کاسٹ یہ کانسیپٹ فرینکلی پروو ہو چکا ہے کہ ای لانگ لاسٹنگ نہیں ہوتا اس کا بلکہ نگیٹو امپیکٹ ہوتا ہے کہ اگر آپ ڈاؤن سائزنگ کرتے ہیں تو اس کے بعد کاسٹ تو وقتی طور پر کم ہو جاتی ہے بٹ لانگ ٹرم میں اس کا امپیکٹ نگیٹو ہوتا ہے تو جو سروائیونگ سٹاف ہوتا ہے وہ ایک ایلیمنٹ آف ایئر کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے تو یہاں بات ہو رہی ہے جب کاسٹ کی تو اس میں آپ کو اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے کہ کاسٹ کو آپ نے کرنا ہے آپ نے اس کو کٹ آف یہ نہیں ہے کہ کوٹ کر کے اور یہ باٹم لائن کو امپروو کرنا ہے تو ایک یہ ایریا امپورٹنٹ ہے اس میں کاسٹ افیشنسی کا کانسیپٹ ہے آپ کو اپنے کاسٹ اسٹرکچر کا پتہ ہونا چاہیے ان سارے سناریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے بعد ہم نے بات کی کہ جو فرمز ہیں جو کمپنیز ہیں جو اس میں کر رہی ہیں جو ان کا کاسٹ کا فیکٹر ہے اس کو کس حد تک کیونکہ آپ نے کسٹمر کے قریب رہنا ہے کسٹمر سروس کو امپروو کرنا ہے تو اس میں کاسٹ ایلیمنٹ کو تو کمپرومائز آپ نہیں کر رہے یا یہ اس کی صرف یہ سوچ کر یہاں کاسٹ ایلیمنٹ ہے تو کسٹمر کو آپ اگنور کر دیں تو دس فیکٹر از ویری امپورٹنٹ ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں جو اب دوسرا ایک فیکٹر ہے وہ ڈیموگرافک فیکٹر ہے اور جو ساری دنیا میں اور پاکستان میں بھی اس کی وہ ہے کہ امیرکا میں دیکھا گیا ہے کہ جو جس کو آپ بیبی بومرز کہتے ہیں اب وہ ریٹائرمنٹ ایج پہ آ رہے ہیں ان کی نیڈز چینج ہونے والی ہیں اب جب ریٹائر ہوں گے تو ان کی فائنینشیل نیڈز اسی حساب سے کہ اب ان کا ریگولر سورس آف انکم وہ نہیں ہوگا تو کیا ہوں گی تو اس میں جیسے آپ کے سامنے فگر ہے 10 ٹریلین ڈالر کا لوگوں کو ایسٹیمیٹ کیا گیا ہے امریکہ میں کہ یہ ایک انفلو اس انڈسٹری کے اندر ایک طرح سے جنریٹ ہوگا اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ڈیموگرافک شفٹ ہے جو ڈیموگرافک چینج ہے کیا اگر ہم امریکہ کی فگر دے رہے ہیں اس کی پاکستان میں ریلیونس ہے یا نہیں یہ ایک اہم سوال ہے ظاہر ہے کہ امریکہ کا جو ڈیموگرافک سیٹ اپ ہے ایز اے کنٹری اور ہمارا سیٹ اپ اس بہت مختلف ہے یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ ہم وہاں کی پالیسیز وہاں کی جو دوسری چیزیں ہیں وہ ایس اٹ از یہاں امپلیمنٹ نہیں کر سکتے اگر آپ ویسے ہی دیکھ لیں کہ وہ ڈیولپڈ اکانومی کے اس میں آتے ہیں اور ہم لوگ ڈیولپنگ یا ایمرجنگ اکانومیز کے ایک طرح سے اس کے اندر فال کرتے ہیں لیکن ڈیموگرافک شفٹ ہو رہا ہے لوگ جو ہیں اگر ہم اس کو ہمارے بی ہاں بیبی بومرز کا نام نہ دیا جائے لیکن لوگ اب جو ایک وہ ایج اولڈ کا کانسیپٹ ہے کہ وہ ریٹائرمنٹ کی طرف آ رہے ہیں تو ان کی نیڈس چینج ہو رہی ہیں وہ ڈیفینیٹلی وہ ہیں تو پاکستان کے جو بینکس ہیں وائی ناٹ دے شوڈ آلسو اس کی مثال آپ دور نہ جائیں انڈیا آپ کا جو نیبرنگ کنٹری ہے اور ظاہر ہے ہم کئی لحاظ سے ہماری آگے کوشش ہوگی کہ ہم انڈیا کی اس کو بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں کہ ان کی جی ڈیموگرافکس ہیں کسی حد تک ہم سے ملتے جلتے ہیں اگر ایگزیکٹ نہیں ہے تو مل وہاں پر بھی جو ایک شفٹ آیا ہے خاص طور پہ کنزیومر بینکنگ کے حوالے سے کنزیومر بینک فائنانسنگ کے حوالے سے اس کو اگر ہم اپنے لیے اگر ماڈل نہ کہیں لیکن ایک اگزامپل بنا لیں تو اٹ ول ہیلپ اس الاٹ وہاں یہ چیز جو سامنے آ رہی ہے اور ہمارے ہاں بھی کسی حد تک اس کا اطلاق ہے پاکستان میں یہ لوگ اب کانسیپٹ ہے پہلے جوائنٹ فیملی سسٹم تھا یہ ڈیموگرافک شفٹ کی بات ہو رہی ہے. اب آہستہ آہستہ جوائنٹ فیملی سسٹم سے ہٹ کے لوگ جو انڈیویجل کپلز ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں اور وہ اس کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ اگر وہ انڈیپینڈنٹلی اپریٹ کریں گے اپنا الگ سپریٹ گھر لیں گے رہیں گے تو ان کی نیڈس کیا ہوں گی تو بینکوں کو اس شفٹ کو بھی اب مدنظر رکھنا ہے تو جب ہم ان چیزوں کو دیکھیں گے اور اس کے بعد آگے کچھ اور امپیریمنٹس ہیں پھر ہیں اس گروتھ ایجنڈا میں تو انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ اگلے لیکچر میں ڈسکس کریں گے اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس سروے کی ایک کانٹیکس میں آپ کے سامنے پیش کریں تاکہ آپ کو یہ چیز کلیئر ہو کہ جو فائنینشیل سروسز ہیں جس میں بینکنگ بھی شامل ہے کہ اس کے اندر جو ایک وقت میں کیا کانسیپٹ تھا اور آج ہم کہاں ہیں اور کل کو کہاں ہوں گے یہ ہمیں کافی ہیلپفل ثابت ہوگا Uh, ان شاء اگلے لیکچر میں ہم اس کو مزید تفصیل کے ساتھ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے سچ ٹائم اللہ حافظ